خیر خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم من نفی و نفسی بسم الرحمن الرحيم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 اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج 11 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن 15 اور 16 زلحجہ چودہ ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر ایک میں 146 میں ہم انشاءاللہ سورة توبہ کی آخری دو عظیم ترین آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے <سلام> اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عندتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فانتبلو فقل حسبی اللہ اللہ اللہ علیہ توشیم اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری صورت الطبہ بھی آج مکمل ہوگی اور پرانے پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ سے تیسری منزل کا آغاز ہوگا اور نئی صورت کا بھائیو ہماری آج کی یہ گفتگو مسئلہ نمبر ہنڈریڈ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر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 رحمت اللہ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت انشاءاللہ اس ٹاپک پہ یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجیے اس میں جتنی آیات ہیں یہ اللٹپ یا ٹرینڈم نہیں ہیں بلکہ ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور انہی آٹھ جو کراس ریفرنسز ہیں انہیں کے کانٹیکسٹ میں میں, میں اللہ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 عزیز ان علیہ ما تم ان پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا حریص کم بالمؤمنین روف الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور خواہش مند ہیں اور مومنین کے لیے رعف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں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 ہوا رب العظیم <الْعُضِيم> اور وہ ارش عظیم کا رب ہے مالک ہے اب یہ رب کا لفظ استعمال ہوا عرش عظیم کے لیے اس سے بات بھی پتہ چلی کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ مخلوق کا ہی رب ہوتا ہے بھائیو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو صفات کا ذکر آیا رعف الرحیم پرٹیکلر اس کے علاوہ باقی صفات بھی آئی عزیز تم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 رحمان تو ہر وہ شخص ہو, جا, ہو سکتا ہے جو رحم کرنے والا ہو ارحمان وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ اسماء و صفات کے حوالے سے لوگوں میں پائی جاتی ہے. وہ کسی کو رحیم بلا دیں یا کسی, کسی رحمان بلا دیں تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی شرک ہو گیا کوئی شرک نہیں ہوتا ار اور الرحیم پکاریں گے تو پھر شرک ہوگا تو یہ بات سمجھ لیں برال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے میری گفتگو ہے اس میں آزم اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے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 پہلے ان دو آیات کے کانٹیکسٹ میں میں تین حدیثیں بخاری اور مسلم سے بیان کر دوں تاکہ بات مزید کھل جائے اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں متفقن علیہ احادیث ہیں صورت و طبع کی آیت نمبر 128 اور 129 کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں آٹھ اور صحیح مسلم میں 589 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا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 معبود وہی ہے ایک فَحَلْتُمْ فَحَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم سرِ تسلیم خم کرتے ہو اس حوالے سے بھی تین احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلی احادیث صحیح بخاری میں 3560 صحیح مسلم میں 6045 کہ ام آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے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 لو ہے محفوظ کو لکھا جو جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وما یستورون اور لکھنے والوں کی قسم اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی عام لکھنے والے بھی جو حق کی دعوت دیتے ہیں مانت بھی ما انت بنعمت ربك بمجنون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی نعمت سے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 تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے بے شک قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو انسان مطلوب ہے اس کی پریکٹیکل اور اس کی سب سے بہترین شکل رول ماڈل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ اسی لیے کہا گیا لقد کانکم فی رسول اللہ حسن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے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 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بڑھیا تو مدینے کی جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیری بات سنوں گا وہ عورت بھی آپ کو پکڑ کے ساتھ لے گئی اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کئی عادی آتی ہیں کہ کئی لونڈیاں تھیں بوڑھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفیق کے ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے کبھی کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی اس نے بھی کوئی سفارش کروانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش کر دی اس کا معاملہ حل ہو گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے الحمد یہ بڑا مشکل کام ہے ایک ایسی پاگل عورت اس کو پروٹوکول دینا یہاں تو لوگ مزد لوگوں کو بھی پروٹوکول نہیں دیتے جس کے پاس چار پیسے آ جائیں یا دنیا بھی کوئی سٹیٹس مل جائیں تیسی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں 1337 مسلم میں 2215 ایک سیا فام ہبشی عورت مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن اچانک فوت ہو گئی صحابہ اکرام علی مردوان نے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 ونسا اللہ علی <عبدون> ہم نے جنوں اور انسوں کو انس انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں ہماری اطاع اختیار کریں اسی ٹاپک پہ ایک اور آیت بھی آتی ہے سور تاہ کی جو شروع کی آیات ہے قرآن اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم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 اسی سورت الکف ریفرنس نمبر تھری کے کانٹیکس میں چار بڑی اہم احدیس ہیں بڑی اٹینٹو ہو کر سننے والی پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق بہاری میں چھ ہزار چار سو تراسی مسلم میں پانچ ہزار نو سو ستاون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور اس آگ پر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 مسئلہ نمبر 88B کے نام سے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں چار سو نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گریہ ازاری کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سورہ ابراہیم کی آئے تلاوت کی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 سمالٹینیس کنٹراسٹ ہے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درد اور اسی درد سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے منافقین جو قانونم تو صحابی تھے اوپر سے لیکن اندر سے منافق تھے جو کہ کلمہ گو تھے وہ اس کا نیگیٹو فائدہ بھی اٹھاتے تھے اور وہ اپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا ہے سورۃ التوبہ ایت نمبر 61 ومنھم الذین یؤذون النبی اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اذیت دیتے ہیں وہ یقولون هو اور کہتے ہیں یہ تو کانوں کا کھچا ہے ولی اعوذ بالله تعالی یہ تو نرے کان ہی ہیں ہم جھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپ کے ساتھ تو بھوک پر نہیں گئے میری بیوی بیمار تھی میرا بچہ بیمار تھا تو بھوک پہ سارے کافروں کو تو نہیں لے کے जाया گیا تھا مسلمان ہی گئے مسلمان تھے قانونن وہ صحابی تھے اندر سے منافق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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اور تم کہتے ہو یہ کانوں کا کچا ہے نرے کان ہی ہے قل اذنو خیر اے نبی ان سے فرما دیجئے نبی کا کان کان تم کہہ رہے ہو ان کا کان ہونا تمہارے حق میں خیر ہے یق من بل ونین یہ نبی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان والوں کی بات کا بھی یقین کر لیتا ہے کیونکہ قانون تو تم مسلمان ہو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 میں نے اپنے باپ کو دفنانا ہے اس کرتے میں ظاہر قانون تو مسلمان ہی تھا منافق تھا نا قانوناً مسلمان تھا کرتا مانگ کر لے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے دفناتے وقت اور مسلم سات ہزار پچیس نمبر حدیث میں آتا ہے اپنا لواب دہن بھی عبداللہ اب نے کے منہ میں ٹپکایا اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ ذرا شفقت کا آپ ذرا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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پانچمہ کراس ریفرنس نکال لیجئے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 159 کمال آیت ہے یہ یقین کریں مجھے بڑی پسند ہے پرسنلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے غزبہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے فابی رحمت من اللہ ل اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہی ہے جو آپ ان کے لیے اتنے نرم خو ہے آپ بڑے نرم دل ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وَلَوْ كُنْتَ غَلِيدُ الْقَلْبُ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن مزاج یا سخت دل والے ہوتے لن من حولك تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم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 اور ان کے ساتھ آئندہ بھی اسی طرح حسن شروع کیجیے اور اپنے مشوروں میں بھی ان کو شامل کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ کروایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے شفیق ہیں اسی وجہ سے تو یہ آپ کے گیس جمع ہے آپ نے اپنی شفقت نہیں چھوڑنی اس ایک نافرمانی کی وجہ سے جو میں بھی اکثر کہتا ہوں کسی کی ایک دو غلطیوں کی وجہ سے کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی پلائی نہیں کیا جا سکتا اس کی اصلاح کرنی چاہیے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسی گزبے اندر سعیدنا جنگ کی شدت کی وجہ سے تھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے مانگ میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن ظاہر بعض کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اور اس پہ میں ایک بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان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 اور عبداللہ بن عمر کے بعد سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا نہ یہ کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ یہ تُو نے کام کیوں نہیں کیا یہ سوچ سکتا ہے کوئی شخص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 اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ حضرت بن مالک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شفیق ہے الحمدللہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 3149 مسلم میں 2429 ہزار چار نے مالک کا بیان ہے بڑی اسٹونیشنگ یہ حدیث ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے راستے میں ایک پینڈو شخص عربی آ گیا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 یہ تعلیم دیتے ہیں حکمت میں بھی اولین کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت اس میں داخل ہے۔ و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ کرام علی مددوان اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کھلی گمراہی میں تھے بعد میں اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ لیکن ہم لوگ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 وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ اہل بیت ہے اعلی محمد میں تمام امتی داخل ہیں اللہ صلی علی محمد ولی محمد اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اس ریسپانس پہ میں نے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر نائن کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاط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 اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں پندرہ نمبر حدیث کتاب ایمان میں مسلم میں ایک سو انہتر نمبر حدیث کتاب امان چیپٹر میں سید ال ابن اپنے مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں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 اس عطات کے جسم میں بھی کنورٹ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپانس بھی کیا جائے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا جائے یہ تو پانچ احادیث ہیں دو میں تبرکن پیش کر رہا یہ ان 24 سے ہٹ کر ہیں کیونکہ اس کے ساتھ وہ فٹن ان بیٹھتی ہیں پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل بری کے مطابق 17018 اور المستدرک للحاکم میں 6992 اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ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 سوریہ المران کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس اس سے زیادہ سخت آیات قرآن میں نہیں ہو سکتی ال ان کن تم تحبون اللہ فتب رونی یخب کم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یخب کم پھر اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اللہ کی محبت کا کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اتباع اور اتبا کہتے ہیں اتات پلس محبت کو دل سے اطاعت کرنا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی لیکن پھر بھی اگر یہ منہ پھیر جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ تو اللہ تعالیٰ ایسے سے سے کافروں سے محبت نہیں کرتا عملن تو پھر وہ کافر ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے عقیدے میں اگرچہ مسلمان رہے گا فقد کفر. سنبی دعود میں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا املن تو کفر مسلمانوں صحیح مسلم کتابان میں حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے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 کتاب الاعتصام بالکتاب کتاب چیپٹر میں امام بخاری کا پورا باپ باندھا ہے انہوں نے آخر میں جا کر تو ہی چیپٹر سے پہلے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے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 تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے حوالے سے کلیریفکیشنس دینا چاہتا ہوں یوٹیوب پہ جو چی... ہمارا چینل ہے اسی طریقے سے فیس بک کے اعتبار سے میں چاہ ہوں کہ میری طرف سے کلیریفیکیشن چلی جائے تاکہ کوئی ایشو اس میں باقی نہ رہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے آپ اللہ مصلی علی محمد عل محمد کما صلی علی ابراہیم ملا علی ابرویم اَََََََمید الم مجید اللہ مبارک محمد على محمد كما بارك ابروى ملىٰ على ابروحى ماكيد الم مجيد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 علمی پوائنٹ نمبر ون. بھائیو ہماری جو یہ قرآن کلاسز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز سولہ اکتوبر دو ہزار دس کو ہفتے کے دن ہی سے ہوا تھا 6 اور سات ذکا چودہ سو اکتیس ہجری کی درمیانی رات اور آج بھی اکتوبر کا دوسرا عشرہ ہے وہی عشرہ وہ سولہ اکتوبر تھی آج گیارہ اکتوبر دو ہزار چودہ اور پندرہ اور سولہ زولہجا چودہ سو ہجری کی درمیانی رات ہے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 اور یہ الحمد تمام کے تمام لیکچرز ویڈیو پہ ریکارڈ ہیں اور انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اور ٹیون ڈاٹ کے پر موجود ہے الحمد علمی پوائنٹ نمبر ٹو ان ایک سو قرآن کلاسز میں ہی سے کچھ کلپس الگ کر کے اور کچھ اسپیشل لیکچرز انہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروا کر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 ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ اس کو کلک کریں تو وہ اس کو چلا دے گا اور بڑی زبردست یہ ہے اس کے علاوہ پوری پلے لسٹ ہماری انجینئر محمد علی مرزا پہ موجود ہے قرآن کلاسز کی پلے لسٹ ہے آپ اس کو اگر پلے کریں گے اس کو کلک کریں گے تو صرف قرآن کلاسز جتنی ہیں وہ کھل جائیں گی تفتیف سے ایک سے لے کر تک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 کہ وہ اس کا جواب دے سکیں یا لوگ شرماتے ہیں پوچھتے ہوئے کیونکہ علماء فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعوت کی توفیق دی ہے الحمد علمی پوائنٹ نمبر سیون سیکنڈ لاسٹ وہ ہے بھائی فیس بک سے ریلیٹڈ تو میں پھر یہ اعلان کر دوں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کا واحد ذریعہ مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے میرے نام پر فیس بک بنے ہوئے ہیں انجینئر محمد کے نام سے اہل سنت پاک کے نام سے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 صرف میرے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور الحمد للہ کوئی جواب اس پر وہ کمنٹس کرنے ہیں تو مجھے ای میل کریں مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ پہ بجائے یہ کہ آپ فیس بک کے اوپر کمنٹ ڈال دیں میں وہ نہیں پڑھتا اور یہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کچھ بھائی ہیں اور الحمد للہ کو حیرانگی ہوگی بھائی اور بہنیں دونوں انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی میلس اور فی فیمیل جو مل کے ان اکاؤنٹس کو چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے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 چھاپنے کی اجازت ہے میری طرف سے بغیر تبدیلی کے یہ شرط ہے اور ان کی ڈی وی ڈیز سی ڈیز بنا کے لوگ پوری دنیا میں الحمد مجھے ای میز آتی ہیں سعودی عرب سے اسٹریلیا سے امریکہ سے انگلینڈ سے افریقہ سے رشیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے الحمد جہاں پر اور یہ الحمد پاکستان کے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں پوری دنیا میں دعوت کے حوالے سے الحمد اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انڈیا کے لوگ ہیں